وعلى آله وأصحابه المعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ ہوں على سے محمد وہاں الی سی دینا محمد مغل اللہ ہوں مس على س محمد وعلى الی سی دینا محمد مغل اللہ ہوں مس على سینا محمد وہاں الی سی دینا محمد مغل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اللہ تعالی سے علم کی زیادتی مانگا کریں فرمایا وقل وقت بھی ضدنی علم آپ کہیں کہ اللہ مجھے مزید علم عطا فرمائیے میرے علم میں اور اضافہ فرمائی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا کے ذریعے یہ بات بتلائی کہ ہر علم انسان کے لیے مفید نہیں ہوتا وہ علم مفید ہوتا ہے اس علم کی زیادتی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے جس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس عمل کو قبول فرمائے نبی یقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور ارشاد فرمایا اللهم انی اعوذ کا من علم لا ينفع اللہ مجھے اس علم سے بچا کر رکھیے جو نفع بخش میں ہو ذہن میں رکھیں کہ یہ دین کے علم اور دنیا کے علم کی تقسیم نہیں ہو رہی وہ علم جس کا تعلق دین سے ہو اس کو مانگنے کا حکم دیا جا رہا ہو اور وہ علم جو اللہ سے دور کرنے والا ہو جو اللہ کا انکار سکھاتا ہو اس سے پناہ مانگی جا رہی ہو جو علم اللہ کا انکار سکھاتا ہو وہ علم ہی نہیں ہے وہ تو جہالت ہے وہ علم جس سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے وہ علم جس کا تعلق دین سے اس سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اگر وہ محض علم رہ جائے اس پر عمل نصیح مت تو اللہ تعالیٰ نے جس علم کو مانگنے کا حکم دیا وہ علم نافع ہے اور علم نافع کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں جو عمل آتا ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے عمل صالح وہ ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو جو اللہ کے یہاں قابول قبول نہ ہو وہ عمل غیر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ من علم لا ينفع وہ من عمل لا يقبل اللہ میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے اس عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو قبول نہ ہو وہ دعوت ان لاستا بلحا اور اس دعا سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو آپ کے دربار تک پہنچ نہ پائے جو آپ کے ہاں پہنچ کر کوئی فیصلہ نہ کرا پائے جو آپ کی رحمت کو متوجہ نہ کر سکے ایسی دعا سے پناہ کیا حاصل ایسی دعا کا کہ ہم خوب لمبی لمبی دعا مانگتے رہیں اور اللہ کو ہم پر پیار نہ آئے کیا حاصل ایسے عمل کا جس کو کرنے میں ہم تھکتے رہیں اور وہ اللہ کے قبول ہوں اور کیا فائدہ ایسے علم کا جس پر عمل نصیب ہو اللہ تعالیٰ کو وہ علم پسند ہے جس پر عمل ہو اور ایسا عمل ہو جو اللہ کے قبول ہو اور پھر اس قبولیت کے نتیجے میں اللہ تعالی بندے کو اتنا قریب کر لے کہ ہاتھ کے اٹھنے سے پہلے اور منہ سے کوئی بول نکلنے سے پہلے اللہ کے قبول ہو جائے اللہ کو تو دل کا حال معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی ان تمام طلباء کو ایسا ہی علم نافع عطا فرمائے یہ نیت کے سارے بچے ہمیں علم نافع حاصل کرنا ہے اور ہم کو ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ روزی کی فکر دل سے نکال دوں اللہ دوسروں سے اچھا کھلائیں گے دوسروں سے اچھا پہنائیں گے ساری ضرورتیں پوری کریں اللہ تعالیٰ تو ایسی ایسی جگہ ضرورتیں پوری کرتے کہ انسان سوچ نہیں سکتا اس وقت سمندروں کی تہو کی جو تحقیقات آ رہی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہیں گیارہ ہزار میٹر کی گہرائی میں یعنی گیارہ کلو میٹر کی گہرائی وہاں جو پانی کا دباؤ ہوتا ہے عام سزا میں جو دباؤ ہوتا ہے اس سے دس ہزار گنا زیادہ وہاں دباؤ ہوتا ہے جو عام سی پانی کے اندر چلنے والی کشتیاں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں پن ڈبی کہتے ہیں جو آدھا کلو ایک کلو پانی کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہ اگر وہاں جائیں تو پھٹ جائیں گے اس سے آدھے فاصلے پر جائیں تو پھٹ جائیں گے اتنا خطرناک دباؤ عام طور سے انسانوں کا یہ خیال تھا کہ وہاں کوئی زندہ مخلوق نہیں ہو سکتی اس نے کہ اتنے دباؤ کو زندہ مخلوق برداشت نہیں کر سکتی اور واقعی اوپر کی مخلوق اگر انسان کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیا جائے تھوڑی دیر میں انسان ریزا ریزا ہو جائے گا اس کے جسم کا ایک ایک ریشہ الگ ہو جائے گا اتنا خطرناک وہاں دباؤ ہو. لیکن اللہ اکبر جب اس دباؤ کو قبول کرنے والی سواریاں بنا لی انسانوں نے اور اس زمانے میں انسان وہاں پہ حیرت ہوتی ہے وہاں بھی زندہ مخلوقات بول رہے ہیں اور اتنی گہرائی میں روشنی کی کوئی کرن نہیں پہنچتی ایک ہزار میٹر پانی کے اندر جانے کے بعد روشنی کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا وہ تو گیارہ ہزار میٹر ہے ایک کلومیٹر گہرائی میں جانے کے بعد کیونکہ روشنی کے ساتھ رنگ ہیں شاید چھوٹے بچوں کی یہ بات سمجھ میں نہ آئے لیکن بڑوں کو سمجھ میں آئے گی ان بچے جب بڑے ہوں گے تب یہ سمجھ لیں گے روشنی کے سات رنگ ہیں پانی کے اندر جانے کے بعد ایک ایک رنگ ایک ایک رنگ ایک مخصوص مقدار میں نیچے جانے کے بعد ختم ہوتا رہتا ہے پچاس میٹر جانے کے بعد سرخ رنگ ختم ہو جاتا ہے اس لیے پچاس میٹر نیچے پانی کے اندر کوئی کالا کپڑا ہو تو اس کی سیاہی محسوس ہوگی کوئی سفید کپڑا ہو تو اس کی سفیدی محسوس ہو کوئی لال کپڑا ہو تو نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ سرخ رنگ وہاں جا کر ختم ہو جاتا ہے پھر تھوڑا فاصلہ تھوڑا فاصلہ ایک ایک رنگ ایک ایک رنگ گوش و قزا کے جو سات رنگ ہوتے ہیں ایک کلومیٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد سارے رنگ ختم ہو جاتے ہیں تو گیارہ کلومیٹر کی گہرائی میں کیا حال ہوگا یہ ہے وہ تاریخی جس کو قرآن نے کہا ہے تحب تحب تحب ہوتی. اذا اخرج يراها. کہ کوئی ہاتھ نکالے تو دیکھ نہ سکے وہاں جو مخلوق رہتی ہے روشنی کی تو اس کو بھی ضرورت ہے نا اوپر کی روشنی تو وہاں پہنچ نہیں سکتی سورج کی روشنی تو پہنچ نہیں سکتی پھر روشنی کیسے ہوگی حیرت ہوتی ہے میں نے وہاں کے اندر کے فوٹو دیکھے ہیں وہاں چلتے پھرتے جنریٹر اللہ نے بنائے وہاں اللہ نے ایسی مچھلیاں بنائی ہیں ایسے جانور بنائے جن کے جسم سے روشنی دیتی. اور وہ روشنی پھیلتی اور وہاں اتنے زبردست دباؤ میں دنیا کی عام غذائیں تو باقی نہیں رہ سکتی اس دباؤ میں اللہ نے وہاں جتنی مخلوق پیدا کی ہیں ان کی زندگی کی تمام ضرورتوں کا انتظام کیا سہولت ہوتی تو میں دکھاتا وہاں کی تصویریں آپ کو کام نہیں کرتی انسان اللہ رضا خلّہ رضا کو وطیل وطیل اللہ روزی دینے والے یہ دھوکہ ہے دنیا کا آبادی بڑھ جائے گی جو کیا کھائیں گے اسکول میں نہیں پڑھیں گے تو کیا کھائیں گے کالج میں نہیں پڑھیں گے تو کیا کھائیں گے یہ علم نہیں ہے یہ جہالت ہے جو علم انسان کے ذہن میں یہ خیالات پیدا کرتا ہو وہ جہالت ہے وہ علم نہیں ہے اسی لیے علم اس کو کہتے ہیں جو رب کے نام کے ساتھ جڑا ہو یہ رب کے نام سے کٹنے کے بعد ہر علم صرف اور صرف جہالت ہو طے کر لے بچے انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے اللہ جاہلوں سے اچھا کھلائیں گے ہاں, ہاں اس کی فکر دل سے نکال دو کہاں کہاں اللہ اپنی مخلوق کو کھلا رہے ہیں انسان تصور نہیں کرتا اور اس لیے دین کی خدمت نہیں کرنی کہ دن کی خدمت کریں گے تو اللہ اچھا کھلائیں گے اس لیے دین کی خدمت کرنی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں اللہ نے مختصر سے زندگی دی ہے ہمیں اس زندگی میں کامیاب ہو کر اللہ کے پاس جانا ہے ٹھیک اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا علم بھی بہت پختہ ہو عمل بھی بہت اچھا ہو اس لیے بچوں ابھی سے اپنے کو گناہوں سے بچاؤ ماشاءاللہ اللہ آپ محفوظ ماحول میں رہتے ہیں لیکن پھر بھی شیطان تو یہاں بھی رہتا ہے نا مولانا ولی اللہ صاحب نے جو گیٹ لگائے ہوئے ہیں وہاں باہر سے آنے والے اجنبی انسانوں کو روکا جا سکتا ہے شیطانوں کو تو نہیں روکا جا سکتا وہ تو اوپر سے آ جاتے ہیں نیچے سے آ جاتے ہیں تو شیطان تو رہتے ہیں شیطان تو مسجد میں بھی آ جاتا ہے اس کی تو انٹری ہر جگہ ہے تو شیطان ساتھ میں رہتا ہے کیا کرتا ہے برے برے خیالات دل میں ڈالتا ہے لڑائیاں کراتا ہے جھگڑے کراتا ہے یہ سب گناہ ہیں بچے نیت کریں انشاءاللہ آج سے کوئی گناہ نہیں کریں گے ہر وقت یہ سمجھیں گے اللہ دیکھ رہے ہیں مولانا دیکھیں یا نہ دیکھیں استاد دیکھیں یا نہ دیکھیں کوئی نگرا مجھے دیکھے یا نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں سب کے سامنے ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہے ہیں میں تنہائی میں ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہے کسی کی قیمت نہیں کریں گے کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے کسی کی کاپی نہیں چھپائیں گے کسی کی چپل نہیں چھپائیں گے ہوتا ہے نا سب کچھ یہ سب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ سب نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایک دوسرے کی مدد کریں گے ایک دوسرے کا تعاون کریں گے اس کے دکھ درد میں شریک ہوں گے شرارتیں نہیں کریں گے کون سب سے زیادہ شرارت کرتا ہے مطلب آج مولانا کچھ نہیں کہیں گے مطلب کون کرتا ہے شرارت سب دوسرے کی طرف اشارہ کریں گے اپنے بارے میں کوئی نہیں بنتا سب بند انشاءاللہ ٹھیک ہے کھیلیں گے کھیلو کھیل کا وقت ہے خوب کھیلو کھیلنا تمہاری صحت کے لیے مفید ہے لیکن تمہارے بڑے تمہارے اساتذہ جس کھیل کی اجازت دیں جس میں کوئی خطرہ نہ ہو جس میں کوئی نقصان نہ ہو جس میں کوئی اخلاقی خرابی نہ ہو ایسے کھیل کھیلو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا کیا کھیل ہوتے ہیں کون سے کھیل کھیلتے ہو بھائی نہیں کیا کھیلتے ہیں کرکٹ کہاں کھیلتے ہو لیکن کسی کی آنکھ مت پھوڑنا کرکٹ سے اچھا کھیل فٹ بال ہے کرکٹ میں تو دو بیوف سب کو بے وقوف بناتے ہیں بک بھی سب کھڑے رہتے ہیں اس میں ایکسرسائز اچھی نہیں ہوتی اور فٹ بال پہ سب دوڑتے فٹ بال کرکٹ سے اچھا کھیل ہے والی بال کرکٹ سے اچھا کھیل ہے کرکٹ کو تو زبردستی دنیا میں مشہور کر دیا گیا ہے پیسے کمانے کے لیے میں حکم نہیں دے رہا لیکن اگر تم لوگ کرکٹ کے بجائے فٹ بال کھیلو تو تمہاری صحت کے لیے زیادہ محیط ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ کرکٹ ایک عالمی بیماری بن گئی جو کرکٹ کھیلتا ہے نا کچھ دنوں کے بعد اس کو کرکٹ سے دلچسپی ہو جاتی ہے پھر دنیا میں کہیں بھی کرکٹ ہو رہا اس کا دل وہیں لگا رہتا ہے اس سے بچنے کا بھی یہ طریقہ ہے تم فٹ بال کھیلو گے جتنی دیر کھیلو دیر کھیلو گے اس کے بعد بال اپنی جگہ رکھو گے وضو کر کے مزید آ جاؤ گے مسئلہ ختم کیا ہے مولانا اگر ان بچوں کو کرکٹ کے بجائے فٹ بال کھیلنے میں لگایا جائے تو ان کی صحت کے لیے بھی زیادہ مفید ہے ان کی اخلاقیات کے لیے بھی زیادہ اسی طرح والی بال کا کھیل بھی کرکٹ سے اچھا ہے وہ صحت کے لیے بہت محمود ہے پورا جسم اس میں حرکت کرتا ہے پورے جسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے مہاراج جو تمہارے اساتذہ طے کریں وہ کھیل کھیلو کھیلنے کے وقت میں کھیلو سونے کے وقت میں سو کھانے کے وقت میں کھاؤ پڑھائی کے وقت میں پڑھو لیکن دیکھو کھیل میں بھی تمہارا دماغ تمہارے علمی کاموں میں لگاؤ کھیل کے درمیان بھی جو حفظ کے طلبہ ہیں وہ اپنے قرآن کے آیات دوہرا رہے ہوں جو عالمیت کے طلبہ ہیں وہ اپنے پڑے ہوئے قواعد دورا رہے ہو ہر وقت دماغ لگا ہو سوچ رہا ہو کیونکہ کھیل میں دماغ کا تو کوئی کام نہیں نا اور دل کا بھی کوئی کام نہیں ہے دل اللہ سے لگا ہو دل اللہ کی طرف متوجہ ہو یہ خیال ہو میرا دل اللہ کو یاد کر رہا ہے دل اللہ سے لگا ہو دماغ اپنے علمی کام سے لگا ہو اور جس سے تم کھیل رہے ہو اچھی زندگی بناؤ ان شاء اللہ ابھی سے زندگی کو گناہوں سے صاف کرو وقت پر مسجد آنے کی عادت ڈالو اذان ہو سارے کام چھوڑو فوراً مزید آ جاؤ جلدی سے سنت پڑھو اس کے بعد تھوڑی دیر اللہ سے دل لگا کر کے بیٹھ جاؤ قرآن پڑھنے بیٹھو حفظ کرو یا ناظرہ پڑھو یا کسی بھی طرح قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو کی ہمیں بیٹھایا گیا اس لیے ہم پڑھنے ہی سمجھو اللہ نے ہمیں اپنے سامنے بیٹھایا مست کو تو بعد میں سنا رہے اللہ کو پہلے سنا رہے اور خوشی خوشی سنا میرے اللہ میرا قرآن سن رہے اچھا سے اچھا پڑھنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سب کو علم ناف آتا فرمائے عمل صالح عطا فرمائے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تم کو کیسے چمکائیں گے ان کو ہدایت کا چراغ بنائیں گے جس طرح ان تاریخیوں میں اللہ تعالیٰ نے چمکتی ہوئی مچھلیاں پیدا کی وہ جہاں سے چلتی ہیں وہاں روشنی ہو جائے اللہ تم کو ایسی ہدایت کا چراغ بنا دیں گے جہاں تمہارے قدم پڑ جائیں گے انشاءاللہ وہاں روشنی پہنچے گی جس بستی سے تم گزر جاؤ گے انشاءاللہ وہاں لوگوں کے دلوں میں تقوی کے چراغ روشن ہو جائیں گے ان کے دلوں میں اللہ کی یاد آ جائے گی ان کو اپنی زندگی بدلنے کا شوق پیدا ہو جائے گا اللہ مجھے تم کو سب کو ہدایت کا روشن چراغ ہاں <تصفح> یہ مدرسے اصل میں اسی لیے کہ صرف چند الفاظ پڑھانے کے لیے اور کچھ بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں ہیں یہ تو ہدایت کے پاور ہاؤس ہیں یہاں ہدایت کے چراغ چارج کر کر کے جیسے بیٹریاں چارج ہوتی ہیں نا ایسے چارج کر کر کے بھیجے جاتے ہیں گمراہیگیوں میں اور تاریکیوں میں اللہ تعالی مجھے تم کو سب کو قبول فرمانے اصل میں یہ وقت جو ہے نا بڑا قیمتی ہے مجھے بھی اس وقت کچھ کام کرنے تھے تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر اللہ سے دل لگا کر کے بیٹھنا تھا لیکن اب مولانا کا حکم ہے بھائی مولانا ولی اللہ صاحب کو حکم تو نہیں ڈال سکتے نا اس لیے مولانا نے حکم دیا کہ ان طلبہ کا حق ہے اور واقعی طلبہ کا حق ہے کہ تمہیں کچھ دیر بات کرنی ہے ہم نے اسی کا حصہ سمجھ کر کے کچھ دیر باتیں کر لیں اللہ تعالیٰ قبول فرمالے اب اور تم لوگوں کو بھی غصہ رہا ہوگا یہ ہمارے کھیلنے کا وقت ہے زبردستی ہم کو ہاں تو تمہارا بھی مصروفیت کا وقت ہے ہمارا بھی مصروفیت کا وقت ہے اس لیے ایسا کریں جلدی سے ہم کو بھی چھٹی مل جائے تم کو بھی چھٹی مل جائے ٹھیک ہے نا دعا کرتے. سبحان ربی علی عال الحا ال وسلم علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد عبا و علیہ و وسلم پروردگار عالم ہمارے حال پر رحم فرمائی اللہ ان کو اپنا اچھا بندہ بنا لیے اللہ گناہوں سے پاک و صاف زندگی عطا فرمائیے اللہ ان تمام بچوں کو قبول فرما اللہ ان کو اچھا حافظ اخراط بنائیے عالم با عمل بنائیے نیک و صالح بنائیے مدفی و پرہیزگار بنائیے دین کا دانی بنائیے دین کا سفاہی اللہ ان کی دنیا کی ساری ضرورتیں اپنے غیری خزانے سے پورے فرمائیے اللہ ان جو کو ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے وہ صلی اللہ تعالیٰ علیٰی خلطی محمد علی وسعدی اجمائین رحمت رحم الرحمین دیکھو جو اس وقت مسافر کرنے کی ضرورت نہیں جلدی سے جاؤ تمہارا کافی وقت ہم نے لے لیا